امام ابن الاسیر رحمہ اللہ تعالی کی کتاب الکام الفت تاریخ سے یہ اقتباسات نقل کیے جا رہے ہیں سن 616 ہجری میں چنگیزیوں نے عالم اسلام پر حملے شروع کیے تھے سن 617 ہجری تک یعنی صرف ایک سال کے عرصے میں چنگیزیوں نے ایک وسیع و عریض ناقابل تصور زمین پر اپنے پنجے گاڑ لیے تھے آج ہم سن 618 ہجری کا تذکرہ کریں گے امام ابن الاسیر رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرما رہے ہیں کہ سن 618 ہجری میں تاتاریوں نے چنگیزیوں نے بہت بڑے بڑے شہروں پر اپنا قبضہ جما لیا تھا مراغہ حمزان اردبیل تبریز یعنی ایران اراک کے اکثر علاقوں پر ان کا قبضہ ہو چکا تھا لوگوں کو قتل کرنا ان کی مال و دولت کو لوٹنا اور ان کے بال بچوں کو قید کرنا یہ سب مظالم بھی ساتھ ساتھ جاری تھے وختر ابو ان فَانْزَعَجَ فنزا لِذَلِكَ خلیفت سن 618 سو ہجری میں چنگیزی بغداد کے قریب آ چکے تھے خلیفۃ المسلمین اس معاملے سے بہت پریشان ہوئے بغداد کو مضبوط کرنے اور بغداد کی حفاظت اور بغداد کے قلو کی مضبوطی کا سخت انتظام کیا گیا اور مسلمانوں نے اپنی نمازوں میں خنو نازلہ کا سلسلہ شروع کر دیا اور اسی سال یعنی سن چھ سو اٹھارہ ہجری میں دوسری جانب جو ان کا لشکر جنگ میں مصروف تھا روس کی طرف اس نے بڑی کامیابیاں حاصل کی ان چنگیزیوں نے روس کو بھی نکیل ڈالی وین ہبون مقدر جہاں تک ہو سکا انہوں نے لوٹ مار کا سلسلہ جاری رکھا اور جنگ بھی جاری رکھی اور ان کی عورتوں اور بچوں کو بھی گرفتار کیا چھ سو اکیس ہجری میں چنگیز خان کا ایک اور لشکر رئی کی طرف آیا رئی کو جیسے کہ پہلے آرس کیا جا چکا ہے تباہ و برباد کر کے جلا دیا گیا تھا اب تین چار سالوں کے بعد معمولی سی آبادی شروع ہوئی ہی تھی کہ چنگیزیوں نے دوبارہ حملہ کر کے ان سب کو قتل کر ڈالا پھر یہ ایران کے جو مشہور شہر ہے جن کے نام آج بھی قم اور کاشان وغیرہ ہیں یہاں یہ آئے ان شہروں پر پہلے حملے نہیں ہوئے تھے ان شہروں کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا انسانوں کا قتل گرفتاری اور شہروں کو آگ دکھا دینا جلا کر خاصر کر دینا یہ ان چنگیزیوں کی خصوصی علامات اور عادات تھیں جن پر یہ مضبوطی سے قائم رہتے تھے ہر جگہ یہ اپنے مظالم کا سلسلہ جاری رکھتے تھے پھر انہوں نے خوارزمیوں کی طرف جو کہ اظہر کی طرف چلے گئے تھے اپنا لشکر بھیجا بیچارے خارزمی جو کہ جلال الدین خارزم شاہ سے دور تھے انہوں نے شکست کھائی چنگیزیوں کے مقابلے میں پھر وہاں سے یہ تبریز کی طرف بھاگے تعاقب کرتے کرتے چنگیزی تبریز آ پہنچے تبریز کا والی اس وقت ازبک بن پہلوان تھا جو کہ پہلے کہا جا چکا ہے ایک انتہائی بدماش اور بد اخلاق بد کردار انسان تھا اس کو چنگیزیوں نے خط بھیجا پیغام بھیجا کہ اگر تم ہمارے ساتھ معاملات جاری رکھنا چاہتے ہو تو ان خوارزمیوں کو ہماری طرف پکڑ کر بھیجو ورنہ تمہارا بھی حکم خوارزمیوں ہی کی طرح ہوگا چنانچہ اس بدبخ نے خوارزمیوں میں سے بہت سارے لوگوں کو پکڑا اور ان کے سروں کو کاٹ کاٹ کر بہت سارے تحفے اور ہدیے چنگیزیوں کی طرف بھیجے امام ابن رحمہ اللہ تعالی فرما رہے ہیں، کہ یہ سب کچھ ہوتا رہا فیم أضعاف اگرچہ چنگیزیوں کے لشکر کی تعداد صرف تین ہزار تھی جبکہ خوارزمی اور پہلوان کے جو ساتھی تھے وہ ان سے کئی گنا زیادہ تھے ولکن اللہ تعالی القى علیہم الخذلان والفشل فإنا لله وإنا إليه راجعون لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی بدکرداری اور بدعامالیوں کی وجہ سے ان کے دلوں میں بے ہمتی اور خوف ڈال دیا تھا إنا لله وإنا إليه راجعون یہ سن 622 اور 23 ہجری کا دور ہے جلال الدین بن خار شاہ رحمہ اللہ تعالی ایک طرف تاتاریوں سے لڑ رہے تھے دوسری طرف صلیبیوں سے بھی ان کی جنگیں جاری تھی فرماتے ہیں کہ قرض والوں کے ساتھ انہوں نے زبردست جنگ لڑی اور ان کا جو مضبوط ٹھکانہ تھا تفلیس اسے انہوں نے زبردست تابڑ توڑ حملوں اور جہاد کی برکت سے پتہ کیا اور وہاں جو کفار تھے ان کو قتل کیا تار المسلم الدین کانوا مسلمانوں کو انہوں نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا در دراصل مسلمانوں سے صلیبیوں نے پانچ سو پندرہ ہجری میں چھین لیا تھا دوبارہ چھ سو تیس ہجری میں یعنی تقریباً سو سال بعد جلال الدین خارزم شاہ رحمہ اللہ تعالی نے یہ علاقہ کفار کے قبضے سے چھڑا لیا فکان فتح <الْمِنَّة> یہ ایک عظیم فتح تھی اور احسان اللہ یعنی یہ وہ وقت تھا جب ہر طرف شکست مغلوبیت اور بربادی اور تباہی کا ایک سلسلہ جاری تھا ایسے حالات میں شیر خوارزم بلکہ شیر اسلام جلال الدین خوارزم شاہ رحمہ اللہ تعالی کا اس قلعے کو اور عظیم شہر کو فتح کرنا ایک بہت بڑی خوشخبری تھی اور مسلمانوں کے دلوں کے لیے ایک عظیم تسلی تھی چھ سو چوبیس سجری میں اسماعیلیوں نے دور حاضر کے خانیوں کے جو اصلاف تھے جو کہ حسن بن صباح کی قیادت میں فدائیوں کے نام سے قاتلوں کو پالا کرتے تھے انہوں نے جلال الدین بن خارعظم شاہ رحمہ اللہ کے ایک بہت بڑے امیر کو نتیجہ جلال الدین خارزم شا رحمہ اللہ تعالی اٹھے اور انہوں نے اسماعیلیوں پر حملے کیے ان کے شہر کو جس پر انہوں نے اپنے مرکز بنائے ہوئے تھے اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ان کے بال بچوں کو گرفتار کیا اور ان کا مال بطور غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا وَقَدْ كَانُوا قَبَّحَهُمُ اللَّهَ من أَكْبَرِ الْعَوْنِ على الْمُسْلِمِينَ لما قدیمت تطارو ابراسم امام ابن رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان اسماعیلیوں کو ہلاک کرے جس وقت تاتاریوں نے چنگیزیوں نے مسلمانوں پر حملے کیے تھے اس وقت یہ تاتاریوں کے سب سے بڑے مددگار تھے لوگوں کو انہوں نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا آج بھی میرے بھائیوں میری بہنوں یہ آغاخانی یہ اسماعیلی مسلمانوں کے سب سے خطرناک ترین دشمن ہیں جو کہ زہر اور شکر کو ملا کر مسلمانوں کو پلا رہے ہیں اور بھیڑ کی کھال پہن کر بھیڑیے کی طرح مسلمانوں کو چیر پھاڑ رہے ہیں لیکن اکثر مسلمانوں کو ان کی چیرا دستیوں اور ان کے مظالم اور برے کردار کی خبر نہیں ہے لیکن حقیقت وہی ہے عاقیبتہ گرگ, گرگ شوت گرچہ با آدمی بزرگ شوت آخر انجام بھیڑیے کا بچہ بھیڑیا ہی ہوتا ہے اگرچہ انسانوں کے ساتھ پلا بڑا ہو یہ ہر وقت مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں اور آج بھی یہ اسماعیلی آغا خانی یہ مسلمانوں کے دشمن ہے ہمارے وطن عزیز پاکستان کے شمالی علاقوں میں گلگت بلتستان چترال کے جو زرخیز علاقے ہیں ان میں اور ان کے اطراف میں بہت سارے علاقوں پر یہ اپنا اسٹیٹ اور اپنی حکومت قائم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں علماء عمرا اور امت المسلمین کو اس شیطانی فرقے سے خبردار رہنے کی ضرورت ہے جلال الدین خارزم شاہ نے اس شیطانی فرقے یعنی اسماعیلیہ کو زبردست سبق سکھایا تھا نیز اسی سال یعنی چھے سو چوبیس میں تتاریوں اور جلال الدین خارزم شاہ رحمہ اللہ کا آمنہ سامنا ہوا فَهَزَمَهُمْ وَأَوْسَعَهُمْ قَتْلًا وَأَسْرًا اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے ان تاتاریو کو شکست دی اور انہیں بڑے پیمانے پر قتل کیا اور ان کی گرفتاریاں عمل میں آئی وَسَاقَ وَرَاهُمْ اَيَّامًا فَقَتَلَهُمْ حَتَّى وَصَلَ الْرَيْءِ اور جلال الدین خارضم شاہ رحمہ اللہ تعالی نے ان چنگیزیوں کا کئی دنوں تک پیچھا کیا ان کا تعاقب کیا رئی تک پہنچنے تک انہوں نے ان کا قتل جاری رکھا حت کہ انہیں وہاں جا کر خبر ملی کہ تاتاریوں کے لیے کمک اور امداد آ رہی ہے چناچے انہوں نے رئی میں پڑاؤ ڈال دیا اور وہ تاتاریوں کا انتظار کرنے لگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سلطان جلال الدین خار شاہ رحمہ اللہ پر اپنی رحمت نازل فرمائے انہوں نے اس وقت مسلمانوں کا علم بلند کیا تھا اسلام کا جنڈا اٹھایا تھا جس وقت مسلمانوں کا خلیفہ جس کا نام تو اناسر لدین اللہ تھا لیکن دراصل وہ شیعہ تھا اور اس سلسلے میں تحقیق تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے اللہ سبحانہ ہوا سلطان جلال الدین خار شاہ کی قبر کو انوار سے بردے آمین